ٹکڑا گروپر آٹو مجھے آپ کو آٹو مٹک آباد ہو لہجہ تم ہو ہے خدا بندوں میں تو یکتا تم ہو جیسے یکتا ہے خدا بندوں میں تو یکتا تم ہو تیزا سبلی گے سرپا تم ہو پڑھنے جانا شروع کر دے بننا چاہیے لا مسلے دا نحفظه ونستعيله ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور ينفصنا ومن سيئات عمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد العبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم أسول من أنفسكم عزيز عليه ما عاندتم حريص عليكم بالمؤمنين روف الرحيم فإن تولوا فقل حزي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم رب اشرح لي تدري ويسهل لي يمريك بھائی اور دوستوں یہ ایک دفعہ واقعہ ہے حضرت مولانا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مجلے میں بیان فرما رہے انہوں نے کے مضامین بیان فرمائے اور انہوں نے فرمایا انہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کے صدر کا اسمایا یہ تین بار آپ کے تینوں مبارک کو چار کیا گیا गया گیا اور کالے مبارک کو نکالا گیا اور اس کو جو ہے تو دھویا گیا ایک واقعہ جب آپ علیم سادی رضی اللہ عنہ کے پرورش میں تھے اس وقت ہوا کہ بکریاں چرانے کے لیے آپ گئے ہوئے تھے اپنے نے رضائی دودھ پینے پی پی پی والے بھائی اور بہن کے ساتھ تو دیکھا کہ دو ایسے بدلے آئے کوئی انہوں نے پکڑ لیا انہیں اور لے گئے دونوں بچے گئے کہ کیا کر رہے ہیں انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے پینا کر دیا ان پاس گاشبہ شاعری ہو گئی کہ کی کیا ہو رہا ہے تو نے دیکھا کہ کل امارے آپ نے نکالا کیا اس کو دو دا کر دوبارہ رکھ کر انہوں نے سلائی کر دی اور چلے گئے اور آو آپ ان جگہ جی پر کھڑے ہو گئے ان کو بڑی, بڑی, بڑی, بڑی دہشت ہوئی بچوں کو ان نے اپنی والدہ صاحبہ سے کہا اور انہوں نے جلدی لا کر آپ کو اپنی ان کی والدہ اللہ کام اللہ دلہ کے حوالے کر دیا کہ واقعہ ہوا ہے اور اس کے شکست کے موجود ہوئے ہوئے ہیں آپ کے اس میں راج پر جانے کے لیے جو ہے تو یہ ہوا ہوا ہے اس میں کچھ رات میں آیا ہوا ہے کہ آپ کے کالوبار کو غسل دینے کے لیے ٹسٹ وغیرہ جنت سے لایا گیا لیکن پانی آپ زمزم کا استعمال کیا خان صاحب رحمتہ اللہ نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمزم کا پانی جو ہے یہ جنر کے پانی سے بھی افضل ہے مسئلہ زمزم کا پانی جو ہے یہ جنت کے پانی سے افضل ہے سر ہم نے الماعت سوال کیا کہ اپنے الماع سے سوال کرتا ہوں کہ کیسا پانی ہے یہ زمزم سے بھی افضل ہے اس کا جواب نے سارے سوچنے لگے غور کرنے لگے تم میں خود جواب دیا کہ زمزم کے پانی سے وہ پانی افسل ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بارہ کے درمیان سے ایک موقع پر نکلا ہے جیسے جا رہا تھا پانی ختم ہو گیا اور پانی کی بہت تکلیف ہو گئی تو اس پر آپ نے لسک والا سے فرمایا کہ جس سے کے پاس جتنا پانی اور سارا اکٹھا جمع کریں تو ہم نے اپنے, اپنے مشکیزیں برتن وغیرہ نہ جوڑے تو ایک پہلا اس سے نہ بھرا جا اس پہلے کو لے کر آپ نے اپنی انگلیاں بارے کو اس میں ڈبوئیں تو انگلوں کے درمیان سے پانی کی قسمت رہنے شروع ہوئے اور آپ نے جو تو اس کو سابق رام نے پیا مشکیزیں بھرے تو ہم نے فرمایا کہ یہ پانی جو ہے یہ زمن کے پانی سے دیا چلے تمہارا اللہ ہمارے خان نے خیر پڑھ لیا نا کہ تیری چات میری چات میں یہ زائد فرق ہے تجھ کو جنت چاہیے مجھ کو مدینہ چاہیے میں پہلے کہا تھا نا کہ ہمارے فارم تحسل و لمحے ہوتے ہیں نا مفتی نہیں ہوتے ہیں لے کے فارم ہوتے یہ سپر مفتی ہوتے ہیں خبریں کی ہوتی اس لیے یہ بات میں نے بیان کر لی چاروں فکوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ مبارک خاد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے لگی ہوئی ہے یہ کعبہ عرش کرسی چاہے افسل ہے اس بات کو لکھا فضائل علیہ حاج میں اضر بلا زخری صاحب رحمۃ اللہ علیہ باتیں دونوں ذہن میں آگے ات کر دیں اس بات کو بیان کرنے کا ارادہ تھا وہ یہ ارادہ ہوا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مخلوق کو اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا ہے اور پہچان کے لیے اللہ نے نظام ہدایت چلایا ہے اور اس نمائندہ میال مسلح اسلام آتے رہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اپنی مارفت اور پہچان کے علوم ان ل ہے مسلاق صاحب کے ذریعے سے زمین پر آئے وہ لوم جو آتے رہے ان کے ایک الفاظ ہیں ایک ان کے معنی ہیں ایک ان کی حقیقت ہے الفاظ ہیں معنی حقیقت ہے اور ہمارے پاس جیسے الفاظ ہیں ایسی آیت جو آیت ہے جس و بیر ال ناصر مانگ شکایت کیا لے کر ذکر ڈاکٹر صاحب کس طرح تھے جی کا جی؟ ذکرہ تو بیر سے ماں لے لئی ہم نے آپ کی طرف ذکر نازر کیا قرآن پاک کو نازر کیا نہیں تو بیر علّہ سے ماں نزلائی ہے تاکہ اس کے معنی تو لوگوں کے آگے بیان کرے قرآن پاک کے معنی کے بیان کرنے کے اختیار اللہ تبارک صلہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیا اور ولدی باسۃ البیر اللہ یتلو والے مایاتی وہ قرآن پاک کے الفاظ کا پہچانا آپ کے ہوا یہ اتلو والمایاتی ہی وہ ذکی ہم دوسرا فریضہ آپ کا ہوا کہ آپ تجزیہ کریں پاک کریں ان کو جب یہ پاک ہو جائیں گے تو ان کے اندر سزا پیدا ہوگی ذکی مظالم ہوں وہ کتاب آ وہ پھر یہ کتاب کے حقائق اور کتاب کی کو جان سکیں گے جب ان کو تجزیہ حاصل ہوگا تو الفاظ مانی ہے یہ ایک کام ہے نہیں عرفات قدم پہنچانا پھر جو ہے مانی کا سکھانا پھر جو ہے اس کے بعد تذکیہ کا ہونا اور تذکیہ ہونے کے بعد قلب میں وہ استدار پیدا ہونا کہ اس کے نتیجے میں ان کو جو ہے تو حکمت کی فہم پیدا ہوگا تو لہذا یہ کافی ساری ہیں یہ گئی الفاظ کا پہنچانا اب جو ہے تو عبد الرحمان صاحب کو تلاوت کرنے کے کہا ایک لفظ الق کو کھینچنا اتنی دیر کھینچنا جتنی نمولی اٹھتی ہے وہ سوا سوا اور ڈیڑھ ڈیڑھ کھینچتا اس کا جو قرآن کا جو نوز ہوا ہے تو اس میں جو لوگ سے ہے اس میں جس لفظ کو جس کو اتنا کھینچا گیا ہے جس کو اس کے مخارج گئے جو اس کی ترتیب ہے اس میں روح جو ہے اس پر جھومتی ہے پر جب جس وقت وہ اس سے کم کھینچا جاتا ہے تو روح کو تکلیف ہوتی ہے جب زیادہ کھینچا جاتا ہے پھر بھی تکلیف ہوتی ہے ایک واقعہ یاد ہے کہ آپ خدا دوں ڈاکٹر مزلہ صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک آدمی ایک آدمی اپنا واقعہ لکھا ہے میرا طرح ایک آدمی کہتا ہے کہ میں مجھے لوگوں نے کہا کہ فرانس کا واقعہ ہے تو مجھے لوگوں نے کہا کہ سعودی تفیر جو ہے وہ اس کی جگہ پر کوئی عرب علماء آئے ہوئے ہیں ان کی کوئی ہوئے ہوئے تقریب ہے اس میں آپ آئے میں تقریب میں جب پھیلا گیا مجھے ہی کہ سارے ایسے خاموش ہیں گویا پسند اور وہاں کچھ کلام پڑا جا رہا ہے تو کلام کہ عجیب خرا ہے کہتے میں موسیقار آدمی میں مورستیتار ہوں اور مجھے موسیقی کی تاریخ باری باری اس کے کمالات مجھے لیکھی تو, تو اس نے مجھے اتنی کشش کی کہ لوگوں سے پوچھا کہ کس کی موسیقی ہے کس طرح سے دھوڈ بنایا ہے کس طرح کی ترتیب بنائی ہے تو مجھے لوگوں نے اشارے سے کھا کے خاموش رہی میں خاموش ہوا جو لوگ موبائل پر اٹھ رہے ہیں محنت سے مذاق اڑا رہے ہیں تو کہتے ہیں میں نے طرف لوگوں نے مجھے خاموش تو نہیں کہا میں خاموش ہو گیا لیکن وہ تو کلام عجیب ہے کہ جب وہ ختم ہو گیا تو اس کے بعد میں لوگوں سے پوچھنا شروع کیا تو, کہ تو میری مہارت تھا بہت اوپر کی بات تھی جو لوگوں نے کہا کہ اللہ کا کلام ہے تو پھر مجھے پتا مجھے میرے فن نے مان لیا اس بات کو کہ واقعی جس کلام نے میرے فن کو شکست دے دی وہ کسی بندے کے کلام نہیں کیا بندہ شکست نہیں دے سکتا بندے کے خلاف نہیں تھا یہ تو اللہ کا کلام واقعی کلام ہے گیس فن میں مسلمان ہوگی اصل کے دوستوں اور کوئی موسیقی کی بڑی باتیں کی اس کے سر وغیرہ اس نے بتایا رکھے میں سمجھ نہیں سکا کیوں کہ اس کا فن تھا کچھ دنوں کے بعد مسلمان ہوا اس کے بعد پھر ایک ان پر پاس آیا اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو سورت آپ لوگ پر کے جا نصر اللہ ابل خت ہو رہی طلہ تھا بس اس میں کمی رہی ہوئی یہ آپ پوچھیں اپنے بزرگوں سے اور سے پوچھیں کس جگہ پر کمی رہی ہوئی ہے یہ کمی کیسے ہے اس کو کیسے پورا کیا جائے تو نے کوئی موسیقی کو سروں سروں کے مطابق اس نے کچھ بات کی کہتے ہیں ایسے کہتے ہیں مجھے یاد آیا اپنے استاد صاحب جب میں نے پڑھا تھا اس لیے کو کہتے ہیں میں نے ایسے کو پڑھتے ہوئے وقت کر لیا اور پھر میں نے پڑھا سفر بارہ لکھا کے میں نے پڑھوا جا نصل اللہ ہے۔ تھا وہاں میں نے تو پڑا سرانگ ماری یہ ہے کہ وہ جو کمی آئی ہوئی تھی وہ اس طرح پڑھنے سے پوری ہو گئی اس جگہ جو افواجہ کے آگے اف, افواجہ پر آیت پوری ہو جاتی ہے وہاں گود دائرہ لگے ہوں گے آیت پوری ہو گئی گود دائرہ لگے ہوئے ہے تو اس کے اوپر لالف دیکھا ہوا ہے اور تجویر کے اصولوں کے مطابق جب آئر کا سارے لگا ہوا ہوا ہو اور اس کے اوپر لا لکھا ہوا ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہاں وقف نہیں کرنا وقت کیے بغیر آگے پڑھنا ٹھیک ہے وقت پڑھنے سے یہ کاری صاحبان جو ہوتے ہیں نا میری طرح جو کاری صاحبان یہ کہتے ہیں فصل سے پڑھ سکتا ہے آدمی فصل سے پڑھ سکتا ہے آدمی ملا کر پڑھ سکتا ہے لادہ کر کے پڑھ سکتا ہے ٹھیک ہے پڑھ سکتا رموز کا جتنا علم ہوا اور یہ ساری باتیں جو لکھی گئی ہیں تو اس میں ایک جدا شان تجھے پتہ نہیں ہے سخت لیکن ہوتا ہے پر فرکاری حضرات کہتے ہیں کہ یہاں پر سانس یہاں پر سانس کو بند کو کیا کرنا ہوتا ہے سخت پر وقفہ کرنا ہوتا ہے سانس کو نہیں توڑنا ہوتا ہے سخت جو ہے میں سولہ ہے شیخ خبیر اس وقت ہے اس وقت مسئلہ اسلام نے سیب علیہ السلام کی بچیوں کے پانی بکریوں کو پانی پلا دیا ان کو افسوس سکھ ہوا یہ نو بچیاں ہیں ان کو گھر میں چاہیے پانی بھرنے کے لیے آئی ہیں تقریب کے کیسے حالات میں تو ان کو بھی یہ دکھ افسوس تھا کہ ہمارے پردے امارے پردے کے اگر یہ پردے میں آئی ہوئی باہر نکلنے نکل کا نکل، افسوس تھا تو انہوں نے کہا کہ آدمی کو بتا دیں کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے والد صاحب جو بوڑھے ہیں جب یہ لوگوں کی آمد راف یہ رشک ختم ہو جاتا ہے پھر ہم پانی پلایا کرتے ہیں جب کہ ہاتھا اس جگہ ان کو اپنے والد صاحب سے بڑا ہونے کا غم ان پر تاری ہوا ہے پر اس جگہ ان کی آواز رندی ہے اردو کا محاورہ ہے آواز رندی ہے ان کی پچے پتنی آر کو کیا کہتے ہیں آواز رندی ہی کو کیا کہتے ہیں مرے بندش بھائی محاورے میں کیا کہتے ہیں یہ جی؟ تو کیا قانون ہے بنی بولوا لی آج یہ بات کر رہا اور ہم جب بات کو بیان کرتا ہے تو اس میں اس کا اٹکتا ہے درمیان یہ اٹکنے کی سر برابر کرنی ہوتی ہے سکتا ہے اس اس سرکاری آ کر کے پڑھتا ہے نا اس کو کیفیت کو بھی کاری کرتے ہیں اپنے اپنا مجھے پیچھے سے ہے بلا مجھے فتح والے, والے کشمری صحمان تو نہیں شفت موری صاحب کی نماز سوچتی ہے خیر جی یہ ایسا ضمنی بات درمیان میں آ گئی بات گئی الفاظ معنی اور اس کے نتیجے میں کیا پھر بات میں حکمت کا پیدا ہونا اور جن سارے کا سارا یہ مقصد ہے اس الفاظ الفاظی ہی مقصد ہیں اس کے معنی ہی مقصد ہیں اس کے عقائق باسر میں اثر کرنا سارے کی ساری چیزیں مقصد ہیں اس میں سے کوئی چیز کا اس کا مستحق اس کا کوئی شوشہ داخ وغیرہ اس میں سے کوئی چیزیں مقصد نہیں ہے کچھ اردو ہمارے تبلیغ نے کرنا شروع کر دیا گیا کہ دعوت کا کام مقصد ہے مقصد تو دعوت ہے, تو دعوت ہے. اور جو اعمال اس مقصد میں قوت پیدا کرنے کے لیے ہیں پھر ہمارے بڑے حضرات نے ہندوستان والے روکا ایسی بات میں کو یہ سارے کا سارا مقصد ہے نا یہ کل ہم مقصد ہے اس کے الفاظ مقصد ہیں اس کے معنی مقصد ہے. اس کے عقائد مقصد کی بات مقصد اور کے میں جو تزکی حاصل ہے وہ مقصد ہے اس کے بعد میں جو بہتر میں فیم پیدا ہوتا حکمت کا وہ مقصد ہے ہمیں سارا مقصد اب الفاظ و معنی کو آپ نے الفاظ امانی کو اور زبان مبارک سے ادا کر کے سکھایا لیکن آپ کے پاس جو آپ کے جو شاگرد تھے آپ کے پاس بیٹھنے والوں کو آپ کے سلامز نہیں کہا گیا آپ کے شاگرد نہیں کہا گیا تو الفاظ کے پاس لیے آپ کے شاگرد غلط استعمال نہیں کیا گیا ان کے لیے دو جگہ ہے کہ بکر اللہ ابکشی کا واضح صاحب کا لفظ استعمال ہوا ہے اور سرح فتح میں باقی کے لیے مائیت کا لفظ استعمال ہوا ہے محمد رسول اللہ والذین لذن اور ثانی اور سانیہ نین عز الما سے راز عز ذکر الصاہبی آپ کے شاگردوں کے بارے میں جو لفظ جن اسلام میں مقرر کیا گیا وہ لفظ صحابی ہے آپ کے ساتھ رہا ہوا آپ کی صحبت پایا ہوا آپ کے ساتھ رہا ہوا آپ کی صحبت پایا ہوا سبت so, جے وہ فقط الفاظ و معنی نہیں تھی سوبت جے فقط الفاظ و معنی نہیں تھی بلکہ صحبت جے و الفاظ و معنی کی روشنی میں آپ کے باطن میں جو احوال تھے جو باطن کے حالات تھے اس کا باطن میں منتقل ہونا یہ صوبت ہے اور یہ ساتھ بھی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں ایک واقعہ مستی ملا روم کا سنایا انہوں نے فرمایا کہ ایک بادشاہ نے نقاشوں کا اور مصوروں کا مقابلہ کرایا مقابلہ کراتے ہیں کہ ان میں جو زیادہ ماہر ہیں پھر ان کو اپنے کام کے لیے لیں گے تو انہوں نے جو ہے رومی نقاشوں کو اور چینی نقاشوں کو بلایا اور ان کو اپنی نقش نگاری کے لیے ایک جگہ دی جی گئی جس میں ایک طرف جو رومی نقش نگاری کر رہے تھے دوسری طرف چینی نقش نگاری کر رہے تھے اور درمیان میں ایک دیوار لگا دی گئی تاکہ ان دونوں کے حالات خفیہ ہوں کہ ایک دوسرے کے حالات کو جان نہ سکیں اور اپنے اپنے کمال کو اپنے فن کو چھپائے رہے تاکہ وقت آنے پر اس کا مظاہرہ ہو تو ان کا ہوتا رہا ہوتا جب وقت پورا ہو گیا تو مقابلہ مقابلے بھی احسا کرائیں گے کہ آمنے سامنے دونوں کا نقش نگار آمنے سامنے میں درمیانی دیوار درمیانی آر جو تھی وہ جب اٹھائی تو حیرت کی امتحان نہ رہی کہ جیسی نقش گاری جو تھی وہ رومیوں نے کی تھی بین نہیں اس طرح کی نقش گاری چین والوں کسی ایک خط کا کسی ایک ان کا کسی ایک چیز کا فرق نہیں سب لوگوں کو حیرت ہوئی بادشاہ کو حیرت ہوئی اور اس پر جو ہے تو رومی نقاشوں کو حیرت ہوئی کہ کیسے ہو گیا تو انہوں نے وہ چیز والوں سے پوچھا کہ آپ نے یہ کیسے کر لیا ہے کہ اس میں تو ایک ددے کا فرق نہیں آ رہا جو ہم نے کیا ہوا آپ نے کیا ہوا ہے اور میں کہا جی ہمیں تو کیا نقش آتا ہے ہمیں جائے تو فقط آئینہ سازی آتی ہے آئینہ بناتے ہیں فقط آئینہ بناتے ہیں چلے آج اتنی دیر آپ نقش نگار کرتے رہے ہم اس طرف کے کمرے کو آئینہ بناتے ہیں اس کی دیوار بھی آئینہ اس کی چھت بھی آئینہ انہوں نے سب پارشمار سب آئینہ بنا دیا تھا تو جب یہ آئینہ بن گیا تو آئینہ میں انکاس ہوتا ہے آئینہ میں انکاس ہوتا ہے وہ بالکل عکس کر کے بتا دیتا ہے جب یہ آئینہ بنا تو آپ کا سارا عکس اس نے دکھا دیا زیادہ جو آپ کے پاس تھا وہ یہاں پر ہم آج بالا صاحب احمد اللہ بہار فرمایا کرتے تھے تو صاحب اقرام رضاء اللہ علیہ کے کل, کل بھائی نے بنے وہ اپنی مجاہدات کو سے اور سب مبارک سے کل بھائی نہیں بنے لہذا جب کل بھائی نہ بنا تو کل مبارک کلب مبارک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھا اس کا پرتو ہوا اس کا اکش ہوا جی تو اکثر میں آیا اور اس پہ جگ ہوا اور جلد جب جلد ہوا پھر عظم اللہ رہے تو مائر ادیب مائر عربی کے مائر ادیب اردو کے مائر ابھی فارسی کے مائر ادیب زیادہ وہ الفاظ انگریزی کے نہیں بولا کرتے تھے اس کے بعد اچھے الفاظ اردو عربی کے ہوتے تھے کہتے کہا کرتے ہو کہ ٹرو کاپی بن گیا ٹرو کاپی دو لفظ میں انگریزی ادب میں ٹرو کاپی دو لفظیں بیان تھا ہمارے آس کے لفظ اب ایک لفظ کو بیان کرتے ہیں کہ مسنا بن گیا مسنا جسے آپ کو کافی کہتے ہیں نا مسنا بنی نیند سے نون یہ اور یہ پر کھڑی زبر لگاتے ہیں مسنا بن گئی کہ جو حال جو حوال جو حقائق جنہیں مبارک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے جب ان کے قلوب بھائی بنیں تو آکث ہوا پرت ہوا اور وہ احوال وہ چیزیں وہاں پر آ گئی تاری ہوئی وہاں جذب ہوئی اور جذب ہونے کے بعد شخصیت کیسا بنی اس لیے اس آدمی کو حالت ایمان حالت بلوک حالت ایمان حالت بلوک میں ایک دفعہ دیکھنا میں شروع ہوا یہ شادی ہوگا وہ ان کو وہ و برکات کل قلب میں سے داخل ہوئے کہ اولیاء اللہ اپنے عجملہ کمالات کے ساتھ صاحبہ کے بقام کو نہیں پا سکتے ضبط براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا صحابی ان کو دیکھنا ہی نصیب نہیں ہوا تو پھر کیا ہوا جی صرف یہ کی تاریخ صرف یہ نہیں ہے کہ اس نے دیکھا ہوا نہیں بلکہ حالت ایمان میں اس پر نگاہ جداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑی ہو فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا نگاہ میں نہ ہو شوقی دل پڑی کیا ہے نگاہ مالک جس پر پڑی ہو ایک دفعہ یہاں درس ہو رہا تھا درس میں نے واقع بیان کیا یہ بات آ گئی کہ رضی اللہ وسلم کو منظور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب مجلس میں آیا کرو تو پیچھے بیٹھا کرو وجہ کیا کہ وہ جائیے جب تم سامنے آتے ہو تو مجھے اپنے چچا یاد آ جا جا جا جا جاتے ہیں ابا شہر ہوئے تھا یہ حربہ مارنے کا ماہر تھا حربہ ایک نظر تھا سب کو سے گھماتے گھماتے آتے ایسا مارکٹ ابا شہر جیسے بہت مہارت چیز تھی میں نے مارا ان کو ناس نیچے لگا اور شہادت مزے سے مجھے بایا کرو پیچھے بیٹھا کرو تمہارے آنے سے چاہیے یاد آ جاتی ہے تو اس میں اس کی ویب پچھلی ہم نے جو بزرگوں سے سنی ہوئی تھی میں نے ان کو بتائی سکتی ہوں کہ میں نے کہا کہ یہ اصل میں وحی رضی اللہ کے ان پر شفقت کی وجہ سے آپ نے اس بات کو فرمایا کیونکہ ان کے آنے پر جب وہ دکھ کا حال تاریخ کبھی مارک پر دکھ کا حال جب تاریخ ہو جائے تو ان کے فیض میں فرق آنے کا خطرہ ہے ان کے فیض میں ان کے فائدے کے لیے اس بات کو کہا یہ جس بات مشاہد کی صحبت میں جاتا ہے تو فیض پھیل کے پھیلنے کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک طریقہ ہوتا ہے عام ایک طریقہ ہوتا ہے خاص عام طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس وقت جو کا کمزور ہو رہا ہے وہ پھیلتے ہیں اور ہر ایکلاتے ہیں اور یہ ہوتا ہے کہ کسی کی طرف خاص طرف خاص کشش ہوئی اور خاص نظر ہوئی اور اس کی طرف خاص توجہ ہوئی وہی کے لیے کہا گیا کہ عام جو تقسیم ہو رہے ہیں اس میں سے میرے سامنے نہ آئے کہ ان کے سامنے آنے سے ان کے لیے خاص نظر میں وہ کوف کی کیفیت آنے سے ان کو ان کے فیض میں نقصان آنے کا ہمارے ایک در سے بیٹھنے والے ایک شاگرد تھے انہوں نے کہا جی میں تو شاہ کی اضرال کے در سے بیٹھتا رہا ہوں وہ تو یہاں کہتے ہیں کہ نوز بلّہ موجود جذبات طاری ہو جاتے ہیں کہ برخدار ہم یال مستان جذبات سے مغروب نہیں ہوا کرتا جذبات سارے کے سارے ہوں جو شخصیت جتنی مضبوط جتنی کامل ہو اس کے سارے جذبے اتنے ہی مضبوط ہوتے ہیں کامل hmm. شخصیت کی علامات میں تھے کہ اس کے سارے قواف جتنے بشری قواف جتنے بشری جذبات ہوں سارے کے سارے انتہائی مضبوط ہوں hmm. لیکن شخصیت کا دوسرا کمال پر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو جذبات ہوں اس سے مغلوب نہ ہو تو ہم یاد ہے تو مغلوب ہوتے نہیں ہم ہمیں ساتھی تقریر کے لیے کسی طریقے کا تقریر سننے کے لیے لے گئے ڈاکٹر کے گئے، کرنے والے نے کہا کہ آآ آآ سلیمان اور احسان سے اصل کی نماز میں سستی ہوئی خیر وہ ہمارے تو اور ساتھی بھی گئے سلتے ہیں ساتھی ایک بالکل نومر بچہ اور دوسرے بڑی عمر کے اندر خان نے کہا ڈاکٹر صاحب کی جی بات ہمیں محسوس ہوئی میں نے کرنا تو انہوں نے لیا ہے لیکن اب یہ تو باریک نف... نف... نفیس باتیں ہیں یہ تو برفدار صحبت کے بغیر اصل نہیں ہوتی ہیں حفاظت کو یہ دوسرا یہ کہ ویسے تحریکوں میں چلنے والے لوگ عام طور پر بس باتیں کرنے کے تقریرے کرنا ان جاتی ہیں جو شروع کر دیتے ہیں ہاں جی اور جو آئس کریم تو تکال بھی بناتے ہیں نا پچھلی گلی میں لالی میں چندی کی پڑی ہوئی بدبو یہاں بڑھوتی ہے وہ سکر میں بناتے ہیں تو ہم تو وہ اللہ کا احسان ہے غربا کی فرض میں کوئی آئس کریم کھانے کا ملتے نہیں ہے اللہ کا بہت بڑا شکر ہے کہ روٹی کھاتا ہے اتنا مزہ آتا ہے الحمد للہ جو بازوب لوگ ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کس کے ذائقہ کیا ہے اس کا ذائقہ کیا ٹھیک ہے نا کو نفاست یہ نہیں کر سکتا جو اس کے پاس تو خیر جی کیا بات کر رہی خیر ہمارے ساتھ میں نے ساتھی سفر کا برفدار مسئلہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے یعنی وہ ہر طرف کرنے والے کو اللہ برکت دے اللہ قبول فرمائے سارے کے سارے ہم جو سیکھنے والے ہیں کمفیم ہیں کوتا ہیں لڑکیاں کوتاہیاں ہم سے ہوں گی اللہ کے حضور ہم تو بات کو پیش کرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ پوری غلطیوں کو, کو معاف فرما دے اور اللہ نے سیکھنے والے اور جو ہے سیکھنے کی نیت جو کی ہوئی ہو جن کو اپنی غلطی کا اعتراف ہو اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ کے الفاظ ہیں ہے پلو جی بدلا صاحب سارے کے سارے خطا کار ہیں اور ماشا کس نے پڑھا جی جا پڑھو جی شاہ بات اچھا ماشاء اللہ جی ہدی شریف ہے جی ماشاء اللہ پھر مجھے شریف پھر پڑھو جی اس کو جی خیر ختائن توابون تو یہاں ختائن میں ان کہا گیا اور وہاں میں اون کہا گیا تا. تو اس کا کیا فرق ہوا مسلم ابھی اپنی گرامر کو بتائے گا کہ خطائین کو ان کہا آپ نے اور توابون کو توابون کہا تو اس کو ان کیوں کہا اور تو اون کیوں کہا ہاں جی ہر آج ایک حالت گری میں اور دوسرا ہاتھ نسلی میں ماشاء اللہ جہاں جی. ایک مذاق ہے ایک مذاق لے اس کیا جو ہے وہ ہوا ہے جی یہ میرا دفی میں, آرگرافی میں کیوں ہوا ہے جی نہ تو فائل ہو گیا کیا بن گیا؟ خبر, گیا خبر ہو گیا خبر ہو گیا اسے مرفوع ہو گیا جی؟ تو وہاں اللہ جی والے صاحب کو یہ باتیں جب تک سمجھنا کوئی مزہ نہیں آتا آ تقریباً مقرر نہیں دا دا دا دا کہ نہ جار مجدور بولے نہ فائر مسود بولے یعنی نہ سلا مصول بولے یعنی کیا تقریر ہے نہ کہا کہ فائل فائر مقدر ہے اور نہ کہا کہ جو مستری معنی میں ہے جی سبحان اللہ جی یہ صورت حال جی سبحان اللہ اند. بات نہیں ہاں تو اس میں سچ بات یہ ہے کہ سارے کے سارے جو انسانوں سے خطائیں ہوتی ہیں اور اگر انسان کو اس بات کا احساس اقرار ہو کہ اللہ میں تو غریب ہوں اللہ تو تو بڑی مقصد والا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں اور سچ بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ خطرے میں ہم دین والے لوگ ہوتے ہیں دین کا کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ہم سے یہ خطائے خطائیں ہونے کا اور کوتاہی ہونے کا بہت خطرہ ہوتا ہے آم لوگ خطاو کوتاوں سے تو اتنا ہی ہو گیا کہ دنیا کا نقصان ہو گیا اور ہماری خطا اور کوتاوں سے تو آخرت کا ایمان کا دین کا نقصان ہے معاور جو ہے نا کہتے ہیں کہ نیم ہے کیا دین جان ہے اگر آدمی حکمت پوری نہیں آتی ہے تو سر اتنا ہو جائے گا آدمی مر جائے گا لیکن نیم بنا تو خطرہ ایمان ہے کچھ ہے تو ایمان کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے اگر آدمی کا صحیح نہ ہو قلم پورا کرنا ہو تو آدمی کہ ایمان کے خطرہ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ مسئلہ جو ہے تو بڑی پختہ جگہ سے پوچھا کرو اور یہ تسلی کر کے جائے پھر عمل کیا کرو اور جتنی اتنی گنجائشیں اور آسانیاں اور تحویلیں بتاتے ہیں اس کا تکوا کر سفر کو اختیار کریں گے محتاط لوگ کو اختیار کریں مجھ سے لوگ پوچھتے تھے ایک فتو آ ہے کہ اسلامی رنگوں میں رکھنا جائز ہے دوسرا فتو آ گیا ہے کہ ناجائز ہے تو ہم کیا کریں گے فتح والوں کو اللہ فتح امارے کریں گلے کو مارک کریں سارے ہمارے لیے قابل قدر ہیں ہم تو لطرف ہیں ہمارے نزدیک تو مشتبہ چیزوں سے اور ہے تو ان خطرے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے یہاں جب تک متفق نہ رہے فتویٰ نہ ہو جائے ایسے عام ہاں مشتبہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے جس فتحوں میں خلاف آ گیا ہے تو اس میں تو بدل جائے اولا بہت بچانے کی ضرورت ہوتی ہے اس میں تو زیادہ احتیاط کے ساتھ اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ تو راہی پربلا کو لینے کی ہے احتیاط کی ہے اور نفیس ہے اور باریک سے باریکی کی باریک چیز کو لینا ہے اور محتاط سے محتاج چیز کو لینا ہے تاکہ اس میں خطا نہ ہو اتائی نہ ہو نقصان نہ ہو ٹھیک ہے تو صحابۂ کرام رضوان اللہ عل مجمین کو آپ کے شاگرد نہیں کہا گیا آپ کے سادی کہا گیا ہے گویا انہوں نے الفاظ صرف الفاظ نہیں سیکھے صرف معنی نہیں سیکھے بلکہ الفاظ اور معنی کے بعد اس حال کو اپنے جذب کیا ہے جو اکلو مارک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھا اس سے وہ شادی بنے ایس سے وہ شادی بنے سبحان اللہ لہٰذا آپ سے ہاں صنعت حدیث کا سلسلہ چلا سارے لوگ جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ میری صنعت جو ہے وہ قریب سے قریب تر ہو اس نے ہمارے ایک ملد صاحب سال لگا کر آئے تھے بنے میں ان سے ملاقات نے کہا جی ہم وہ تشکیل کے دوران جو ہے تو سندھ میں فلان جگہ گئے اور فلاں سے ملنے کے لیے گئے اور ان سے ہم نے حدیث کی اجازت دی کیونکہ ان کا جو حدیث کا اجازت ہے وہ بہت قریب ہے بزرگ کے قریب جن جن بزرگ کا سنت کا تعلق ہوا ہے ابھی قابل اسلطے نے بڑی لمبی لمبی بڑا ہو گیا پھر ہے نا ان ہیں کہ جو مسئلہ کرا بارہ سلطنت واسطوں سے ان میں سے بعض بائیس واسطوں سے ہیں پچیس واسطوں سے تک پائی میں نے ایک اجازت جو ہے وہ خیال احمد صاحب سے لی کیونکہ خیال احمد صاحب کا جو عظیم نزلہ ماجد مکی رحمۃ اللہ علیہ کے واسطہ ہے وہ ایک واسطے سے ان کو اجازت ملی ہوئی ہے مولانا حضرت مولانا محبوب صاحب رحمتہ اللہ کی ایک سال سے مفاق ہوئی وہ برائے راست خلیفہ کچھ لوگوں نے کہا جی آپ کا تذکرہ تو کتابوں میں نہیں آیا پانچ خلافاف کا تذکرہ آئے ہوا ہے آپ کا نہیں آئے ہوا ہے آگے سے کہا کہ سستا ملم نقص جو آئے ہے کیسی آئے تھی صاحب ملب نقش علی والے آئے کیسے ملم ہیں کا ہم نے آپ کے ساتھ کیا ہے بعض کا نہیں کیا تو تیز تیز تیز تیز تیز وہ تو تیس نام ہے کتابوں میں اور رات انجیل کے ناموں کے بھی ساتھ شامل کریں شاید پینتیس بن جاتے ہیں آنج. باقی یال ہیں مسلسان کے نام حال ایک لاکھ چوبیس ہزار ہیں جن میں سے پانچ رو ہیں تین سو تیرہ روسور ہیں باقی ندی ہیں کشپ والے بزرگ تھے تم نے کہا کہ جس کا تواف ہوتا ہے اس جگہ ایک سو دس السلام دفن مسلام دکھنے میں توق کر رہا تھا تو ایک سو دس نور کے منارے نظر آ رہے ہیں میں نے سیٹ سے سلام کرنا چاہا تو انہوں نے کہا کہ میرا کے نام نہیں لیا گیا لہذا میں نام آپ کو نہیں بتا سکتا جب آپ مکہ مکرمہ میں تھے تو کیول اف وقت بھی میں مقدس تھا آپ جو ہے تو رکنی جمانی اور حضرت کے درمیان جو دیوار ہے اس کے آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے تھے کہ آگے بیت اللہ شریف کا قبلہ بھی ہو اور مختلف کا قبلہ بھی ہو دونوں قبلے تھے کہتے ہیں سب سے زیادہ راجو کا کرتے ہیں تو نماز سب سے زیادہ اس جگہ پر آتے ہیں جس جگہ آپ نے کھڑے ہو کر مت کی ہوئی اور مشیر نبی میں جب کبلا شمال کو تھا مسجد کو تھا تو آپ نے ایک اسٹون کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھائی ہوئی ہے اور جب وہ جب مغرب قبلہ جنوب کو ہوا ہے وہاں مدینہ منورہ سے پھر آپ نے اس میں رابط میں پڑائی ہے جس پر لوگ آج کل جا کر دور کاٹ ہیں سب سے زیادہ انورات اس جگہ پر ہیں جہاں میں کی یہی بات کی اور اس کے بعد انورات اس جگہ پر ہیں جس پر آپ نے دوسرے پر پکڑے ہو کر نماز پڑھائی سبحان اللہ تو میرے بھائی اصل بات یہ ہے کہ یہ باطل کی صحبت کو حاصل کرنا ہوتا ہے تو بیت کے فلاسل دراصل تسلح آپ سے نظر کر رہا تھا کہ صنعت عدیز کے فلاسل ہیں سن کے سلاسل ہیں اور آج, آج جو آدمی دورہ ادیت کر کے نکلتا ہے اس کے بعد جو سنر ہوتی ہے وہ آپ کو اپنی سنر کو لے جاتے لے جاتے حضور صلی اللہ علیہ فلن تک آپ کو بتا دے گا میرا فلانا سال تھا فلانا فلانا فلانا وہاں تک پہنچا جو قلب کا حال ہے قلب کا حال جو ہے وہ آپ کی سو کے سلسلے میں کے شادی صاحبہ جسم کے پاس آیا ہے ان سے وہ سو کا سلسلہ چلتا رہا ہے تو سلاسلے تصوب جو ہیں یہ آپ کے سوبت باٹن کی سوبت کا تسلسل ہے سو کا تسلسل ہے جو کلپ سے کلپ پر ہو کر آیا ہے اور چلے گا آخر تک چلے گا تو لہذا جس کلپ کو وہ چیز پہنچی اس پہ حاصل ہوئی بزرگوں سے عطا ہوئی اس کا کسان جب تک تو نہیں آئے گا تو یہ اور نہیں کرتا یہ وہ بات ہی مل گیا ظاہر علم ہو سکتا ہے اس جگہ ثانی صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ فقط صحبت سے بغیر علم کے کام چل سکتا ہے اور علم سے بغیر صحبت کے کام نہیں چل سکتا اور غام اب دکھ کی بات یہ ہے مدارس میں اس چیز کا سرا چرچا اور اہل نکلنے والے اہل کا بیت ہونا تربیت کرانا اس کا رواج ختم ہو گیا بات چرچے میں بھی نہیں میرا. اور حضرال ریاض احمد اللہ علیہ کے جذبہ تھا میری تاریخ میں چلنے والے سارے لوگ ہیں کچھ چلنے کے بعد جب ان کا جذبہ بن جائے تو یہ بیت ہو کر اپنی تفصیلی تربیت آپ نے اور تفصیلی تربیت کے بارے میں آپ بات عرض دوں میرے بھائی خیال میڈیکل کالج میں کتنے طلبا داخل ہوتے ہیں جی دو سو پچاس ہیں جی دو سو پچاس داخل ہوتے اب آپ چاہیں کہ یہ کالج پانچ سو آدمیوں کو تربیت دے تو دے سکتا ہے نہیں دے سکتا میڈیکل کو مانتے مانتی نہیں کہ یہ یعنی ان کو آٹھ مریضوں کے سامنے کرو گے تو اس کی تربیت ہوگی جب سو کلب آپ کو ایک پروفیسر کے ساتھ کرو کر گے تو ان سے تربیت ہو دو سو ہو گئے تو آپ کو پروفیسر دو کرنے پڑے گا اور اس کو دو سیکنڈ تقسیم کرنا پڑے ٹھیک ہے نا تو یہ دوسری بات اس میں ہے یہ ادارے کا داخلہ ہے اس میں بھی نہیں کہ آپ چاہے تو ایک لاکھ آدمی اور دو لاکھ آدمی ایک جگہ جا کر بیٹھو جائے تربیت کو لے لیں گے کہ نہ آپ کو وقت ملا نہ آپ کی تربیت کرنے والوں کو وقت ملا اور یہ میں کوئی بجلی کا کرنٹ نہیں کہ آگ لگنے سے یہ بات ہو جاتی ہے بجلی کا کرنٹ بھی اس وقت تک کام نہیں کرتا جب تک کہ وائرنگ مکمل نہ ہوئی جی. مکان بناتے ہیں اس میں جو ہے تو تاریں ڈالتے ہیں اس میں سوچے لگاتے ہیں اور طاقت والی سوچیں لگاتے ہیں پاور پلگ لگاتے ہیں کسمت سجی لگاتے ہیں. پھر آخر میں ایک آدمی کا سا سارا مکمل کرا لیا اور کو وہ بھی کہتے ہیں یار کام تو میں نے آپ کر کر لیا لیکن پرانے آدمی سے فارم دستخر کر کے بجلی والوں سے پاس لے کر جاؤ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ صنعت یافتہ مائر بجلی ہے جی وہ سند یافتہ ہے الیکٹریشین ہے اور اس کے ٹیسٹ رپورٹ اور دستخط جب ہوتے ہیں پھر میں کوئی اپیل کہتا ہے کہ آپ اندر سارے ایسی خراب نہیں ہوں گے ایسا نہ کہ ہم کنیکشن دیں اور کنیکشن سے ڈرام سے جو ہے دھماکہ ہو جائے ساری چیزیں جلدی جگہ کا گرم تالوں کو اکٹھا کیا ہوا ہو سدھر کیا بجلی والا چلا گیا بھائی بیٹھے دیکھا اس نے چلا گیا کیسا نہ ہو کہ اندر جوڑ غلط بٹھایا ہے اس نے اس کو دین کنیکشن ہو ڈل سے ساری چیزیں اڑ جائیں تو وہ بھی بجلی کے کرنٹ بھی تو اپنا کارکردگی دکھاتی ہے جب وائرنگ پوری ہوئی ہوئی ہو وائرنگ پوری ہوئی ہوئی ہو پنکھا اس کے آگے ہے, ہے. اس آگ سے آواز نکالتی ہے اور فریج اس کے ہے اس سے برف نکالتی ہے ہیٹر اس سے آتا ہے اس کی آگ نکالتی ہے گنجی سے آتی اس کی آواز نکالتی ہے اور کیا کیا کرنے کرتی ہے بجلی والا اب آیا بجلی والی باتیں جب ہوگئی اب آیا گوہٹ کی دکان پر ہم گئے یہ اضلاع کیا کی دکان تو دیکھ رہے تھے ہم تو اس نے ٹریکٹر کی اس نے فضائل بھی کرنا شروع کی اور ہل چلاتا ہے زمین کو انبار کرتا ہے اور کنویں سے پانی نکالتا ہے اور جو ہے تو آپ کے چکی چلاک کر آٹا پیستا ہے دکاندار نے سب سے ہم والا کرنا ہوتا ہے اپنی چیز کو بیچنے کا یار ذمہ دستہ جمع کو نمبر نہیں کرا سکتا سب کو دیکھیے اچھا ڈاکٹر پھر دیکھیں کہ خرید دے پھر اس سے تو بات پر یاد ہے اس میں آپ ہاں بیجی بھی تو کام دکھاتی ہے وائرنگ مکمل ہوئی ہوئی ہے ٹیسٹ ریکارڈ داخل ہوئی ہوئی سب اپنا اپنا دکھاتی ہے ٹھیک ہے ایسے ہی دیکھیں یہ اس روشنی کا کل میں حاصل ہونا یہ معلوماتی نہیں ہے کہ آپ نے آیت پڑھ لی اس کی جار مجلوسنگ لیا تفصیل کی آ گئی یہ معلوماتی نہیں یہ جو ہے یہ تحصیلی ہے اس لیے قلب کو وہ جیسے میں نے مثال بیان کی آئینہ بنانا پڑتا ہے آئینہ تجزیہ سے ہوتا ہے اور تقوا کو لے کر چلنا ہوتا ہے تزکیا اس کو پاک کرنا تززیہ کیسے کہتے ہیں کہ سنا ریا یہ خالی ہوتا ہے تجزیہ بھی کہتے ہیں اور کہتے ہیں تخلیہ اور, تحلیہ اور تخلیہ اور تخلیہ اور تجلیہ مفتی صاحبان ولی صاحبان تھے نام ہے کہ ہمیں بھی جو موٹے موٹے الفاظ آتے ہیں اس کو بولنا چاہیے کچھ تو روک کا ہے وہ تقریر کرنا جی بڑوں خالوں کو خبر ہے کہ تخلیہ کہتے ہیں تو خالی کرنا خیز ہے تخلیہ خالی کرنا یعنی کہ بھائی لال سینا ریاض ہے بعد میں وہ خالی کرنا تہلیہ کیسے کہتے ہیں جی تہلیہ کا کیا مانا جائے کوشش ہوگا سر جی؟ مزعن کرنا کوئی اور بتایا سر کہ مانا کیا ہے جی سمگن کرنا نہیں تو سے دن پڑ پڑے گا خبر ہے کہ مگن کہ دوسرا معنی کوئی کرے جی چلے مختلف صاحب بولے کیا جی راستہ کرنا اب یہ بولا جی زیورات کہنا نہیں جی خلیت انتل بسنا جو آئے تھا جی. تو تخلیہ خالی کرنا تخلیہ سے زیورات پیسے کہنا جی ماشاء اللہ وہ جب شادی کی فکر آدمی ہوتی ہے نا وہ آستہ پراستہ کرتے ہیں اور کو آدمی بڑے دل کے ارمان ہوتے ہیں خوشحال سے سب کے آدمی اللہ پھر پتا چلتا ہے دنیا سے ڈاللہ سرکوزے کیسے آتی ہے پختو بالکل سرکو نہ پنجاب میں آپ جائے نا تنظیم دفی بولتے باہر بھی جائے کہتے ہیں جیسے کہ کچھ بھی نہیں جی؟ پھر پتہ چلتا ہے جی؟ تو خیر، آ, تخلیہ خالی کرنا خلیہ زیورات پہنانا آراستہ کرنا سبارنا جیسے تخلیہ اور تجلیہ تخلیہ جو ہے تو وہ خالی کرنا تجریہ جلا بخشنا اس نے نوالا تھا جو کہہ رہے تھے تجریہ چمکدار کرنا جی تخلیہ خالی کرنا گندگیوں سے تجربہ سے اس کو چمکدار کرنا سفا کے آسنا سے اس کو آراستہ تراستہ کرنا ایک دو دن کی بات ہے نہیں ہے ایک دو دن کی بات ہے نہیں ہے اس میں لگتا ہے وقت پس بوتیاں رگڑا رگڑی وہ رشتے دار اس نے کہا آدمی لایا نے کہا یہ آپ سے بیٹھنا چاہتے ہیں میں نے صبح کی مجلس میں آئے ہیں ہماری صبح جو ہے تو سات بج کر پانچ منٹ پر مجلس شروع ہوتی ہے سات بج کر پچیس منٹ پر ختم ہوتی ہے پانچ منٹ ہم نے کے لیے رکھے تھے کہ یہ پہلے دیکھا کہ مجلس بنائیں کہ سنیں یہ ہے کیا ہے علم کا طرف ہوتا ہے صبح تو اس میں سنے کہ ہے کیا ہے اس کے بعد پھر بیٹھ ہوں اب ماشاء اللہ سات بج کر پچیس منٹ پر مارکیٹ چھتیس گنٹس چھتی چھتی منٹ کیونکہ آپ لوگ میں آپ لوگوں نے تاخیر کر دیا ہمارے تو اس طلب دیکھنی ہوتی ہے کہ دوبارہ آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں خیر گزرتا وہ آدمی صاحب نے کہا چلو لاسٹ بہت جنگور دے سیر بچ رہے کوئی سلب بھی تھی ہے نہیں صلب ہوتا آدمی پھر آئے گا چلے آخری واقع آپ کو سنائے شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ادر بلا خبر صاحب کے پاس بیت ہونے کے لیے گئے انہوں نے کہا بیت تو میں کروں گا لیکن تقریریں آپ کی بند کرنی ہیں ان نے غور و فکر کیا کہ اللہ کی تاریخ چلا رہے ہیں ملک کی آزادی کے لیے اور وغیرہ وغیرہ سے زیادہ پیار و تیار نہ ہوئے پھر ادر کادر بہوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے وہاں بیٹ ہونے کے لیے کہا ہو اور آپ میری شریعت اور میں کو نظارہ کہ میں آپ کو کیسے بیٹھ کر سکتا ہوں ان کی جو سیاسی تحریک تھی تحریک احرار واقعی دن کا کام کر رہی تھی بہت عمر کے ساتھ کر رہی تھے بہت بہت یعنی بڑے تریر میں جتنی شخصیات آئی نہیں آتا اللہ شاہ بخاری رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں کہا کرتا ہوں کہ بارہ ڈویژن فوج وہ کام نہیں کرے گی جو بخاری اور ان کے ان کی ساری کارکردگی کو دیکھ کر عظر بران شاہ کے شرید احمد اللہ نے فرمایا تھا کہ امیر شریف کا خطاب دیا تھا اور نے کہا آپ امیر شریف ہیں ہمارے اور سب سے پہلے آپ کی سماعت کی میں بیعت کرتا ہوں ٹیک تو ان کو ایسے اللہ اللہ نے کیا شاہ صاحب کی برکت سے دوسرے سب سے یہ ذرا ہی پیدا ہوا کہ شاہ صاحب مجھ سے بیعت ہو اور, اور ہے تو مجھے بھی کوئی کسی ہونا پڑے گا میں ان کی پارلیمان نے کہا آپ میرے شریف میں آپ کو کیسے بیت کر سکتا ہوں واپس کر دوبارہ پھر گئے پھر کہا میں بیت کرنا چاہتا ہوں پھر نے یہ بات کہی پارلیمن تین بار گئے پھر یہ بات کہی تو اس پر روئے تو کہا کہ ان کے مریض بیٹھنے کا گرس کے بڑے رو رہے ہیں کہ چپ کرو لیڈر نکال رہا ہوں جب نے کہا کہ بیت نہیں کرتا میں بس پھر فرمایا کہ آئے آئے آپ آپ بیت ہو جائیں بیت کیا تو کیا بس اتنے مجاہدات میں کوششیں کی ہوئی تھی کہ تو قابل ہیں. ایک بات یہ رہ رہی تھی کہ اپنے نفظ کو مٹا دینا بیت ہونے کا پہلا قدم ہی ہے کہ اس میل نے اپنے نفسانی کو مٹایا گویا میں محتاج ہوں مجھے اصلاح کی ضرورت ہے مجھے کہیں پر اپنے آپ کو والے کرنا مٹا دو اپنی اصلی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے مٹ جاتا ہے نا ہو جاتا ہے نس مابد ہو جاتا ہے پھر کونپل بن کر پھوٹتا ہے باہر نکلتا ہے اس پر آتا ہے اپنی اتنی کسی ہوتی سبز پھول آتے ہیں کیا زرد کیا سرخ رنگ آتے ہیں اور پھر جائے تو اس کے بعد وہ میوہ بنتا ہے اللہ تب بنتا ہے جب مٹی میں اس کا ملنا ہوتا نہ ہو ملنا تو نہیں ہوتا تمہارا لاپ لوگوں کو بس کے ہی نہ آ جائے تمہیں دیر میں راگلی ہوں تو کچھ وہ بس کے نہ دیں وہ کہتے ہیں ہماری چیزیں تیار ہے وہ بس ہی نہیں کرتا ہے ہم کیا کریں گے اتنی دیر ہو جاتی ہے ہمارے سر ان پڑھ آدمی اتنے شوق کو شوق سننے والے لوگ ہوں وہ کہتے ہیں کل بس تو مار جی بار بار یہ ہے کہ ایک دھو در کی بات ہے نہیں ہے یہ تو رگڑا رگڑی ہے اور تورا پکڑا پوچھنا ہے بادل سی سالہ بادل سی سال آئی نقطہ محقق خود بخاک نہیں بادلسی سال آئی نکتا محقق خود بخاک آئی یہ لہذا باخدا بودن بےز ملک کے سلیمانی کسی سال کے مجاہدہ کے بعد خاکانی پر یہ نقطہ خدا اس نقطہ کو تحقیق ہوئی کہ ایک لحظہ با خدا ہونا یہ سلیمان اور اسلام کے ملک سے بہتر ہے کہ لحظہ با خدا باشند بیاز ملک کے ساری زندگی لگانے کے بعد اگر موت سے پہلے پہلے ایک لمحہ بھی با خدا ہونا نصیب ہو گیا تو اللہ کا تعلق نصیب ہو گیا تو بڑا لگاتار ہو گیا کام بن گیا یہ چیز مشکل ہے تو تو توں کر لے تو جن چیزوں کے بارے میں تو پریشان ہے کہ میرا کیا ہوگا میرے بال بچوں کو کیا ہوگا میری روزی کے کیا ہوگا، میری کا کیا ہوگا میری فاظت کا کیا ہوگا گرد و پیش کا کیا ہوگا حالات خراب ہو گئے کیا ہوگا اور سب کی ذمہ اللہ لینے کو تیار ٹھیک ہے مولانا محمد گاسنا غلطی سیکھنے کے لیے کوشش کرنے آنے والے غلط ہے آردار کے لیے سب کو پتا غلط ہے یا مسئلہ <سلام> کو سانس کرما سیاسی کرنا سل اللہ تعالی خیرین ساتھ <سلام> ہی <سلام> کھانا <سلام> کھا کے جائیں کھانا برکت ہوتی ہے